وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعن میں یاشمن کم بادی فسطلافن فصیر قالکم بسنتی وسنت الخلفا راشدین المحدین تمستہ و عزو علیحہ بن نواجی دعیٰ کم محدل قمور كل قلم صاطم بدا وق الب عطم ضلالہ فقالن نبی وسلم اصحابي كنوج فبئ المقتديتمفدديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال علي رضي الله تعالى ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهي فما تحملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انَََََََلامت الامب اللہ مسلّ محمد عل محمد كما صلی تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم النَّد المجی اللہ مبارق محمد امال علی محمد كما بارك على ابراہیم والا <سؤال> علی ابراہیم النكمید المجيد اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور سب سے آخر میں خاطب الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میں اکثر بیانات میں ان دو جملوں کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا مرزا غلام آمد کا دیانی پیدا ہوا ہے یہ اس سارے اسلام نازل ہوں اس لیے اگر اتنی بات کہہ دی جائے حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ اس سارے اسلام آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے ہمارا مرزا نبی بھی ہے امتی بھی ہے اس لیے میں بات کرتا ہوں حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ اس سارے اسلام پیدا نہیں ہوں گے یہ اس سارے اسلام نازل ہوں گے اور غلام احمد قادیانی نازل نہیں ہوا وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ہم دوسری بات کہتے ہیں کہ حبور احرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے پرانے نبی ہوں گے جو دوبارہ آئیں گے اور مرزا علامہ ملکیانی وہ پرانا نبی نہیں ہے وہ نیا ایڈمیشن ہے اس لیے یہ دو جملے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی ترجمہ کریں خصوصاً علماء کرام عانہ خاتر النبی اللہ نبی والی تو ترجمہ یہ کیا کریں کہ اللہ کے نبی نے اشاعت فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ ترجمہ یہ ذہن میں رکھا کریں اور اس کا اہتمام کریں تاکہ ایسا ترجمہ کریں جس پر مجھے باقی واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا انسان پیدا ہوتے رہیں گے تو ان انسانوں کی رہنمائی کون کرے گا امت کی رانمائی کے لیے اللہ نبی کو بجواتے ہیں جب نبی نہیں ہوگا تو امت کی راہنمائی کون کرے گا اللہ رب العزت عزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لاوارث تو چھوڑا نہیں اور اس امت کی رانمائی کون کرے گا اس کے لیے احادیث کا مطالعہ کرنے سے اور احادیث کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ چار قسم کے طبقات ایسے ہوں گے جو قیامت تک امت کی رانمائی کرتے رہیں گے ان میں سے پہلا طبقہ ہے قلا فیلاقرین ولف راشدین چار ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلا طبقہ یہ دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ المجمعین کا تیسرا طبقہ فقاہائے کرام کا اور چوتھا طبقہ علماء کرام یہ چار طبقے ایسے ہیں جو ترتیب امت کی رانمائی کریں ان میں سے پہلا طبقہ ہے کھلا پیغم کا حضرت عیرواز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تھی سمت تفتہ اینا پھر آپ نے نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی نماز پڑھائی اور منہ صحابہ کی طرف کر لیا بے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فوازنہ معذم بلی وہ ذرافت ملحون وجرت ملح القروم آپ نے ایسا واس اور ان کا بیان فرمایا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگے اور ان کے دل کام ہونے لگے ایسا عجیب آپ نے خطبہ اشاع فرمایا یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے توجہ فرمائی صحابہ کی طرف سمل ہی رہنا پیچھے منہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد عموماً منہ کی طرف کیا کرتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں عموماً مختلیوں کی طرف اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں صلا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بنا صلا مکتو وطن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے نماز فرض پڑھائی ہو اور پھر ہماری طرف توجہ نہ کی ہو اب اللہ کے نبی میں متوجہ ہوتے تو کیا فرماتے مختلف روایات ہیں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب نیب و سلم نماز پڑھاتے تو ہماری خواہش ہوتی احببنا احبب نہ انکو نہ ہم دائیں طرف بیٹھے کیوں اللہ کا نبی سلام پھیرتے دہ کربو کر پھیرتے پھر آپ دعا, دعا, دعا پڑھتے ایک صابی فرماتے کہ آپ دعا پڑھتے اللہ ہنہ انز بے گان کل امنی اللہ مجھے ایسے امال سے محفوظ فرما جو میری رسوائی کا سبب بنے ایک ریشن ہے کہ آپ دعا پڑھ صحابی صابی کہتے میں نے سنا آپ دعا پڑھ دے ارب عذاب یوم تبا سو عبادت روایت یو متجمہ و عبادت اے اللہ قیامت جب اپنے مروپ جمع فرمائیں گے تو اس دن مجھے آپ اپنے عذاب سے بچانا اب میرا سوال ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے ہیں منہ دائیں طرف یا بائیں طرف یا مختلف طرف اور اگر سابی فرماتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کے مجھے دعا آہستہ پڑی ہوگی تب سنا ہوگا یہ اونچی پڑی ہوگی سنا ہوگا تو یہ جو ہم کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا بدت ہے اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں صحابی اندر اور ہم کہہ رہے ہیں بدت ہے اب ہمارے ٹین چل پڑا ہے پورے پورے ملک میں کہ فرض نماز کے بعد دوڑتے ہیں ہم دعانی مانگتے وہ سمجھتے ہیں امام کے ساتھ آمین کہہ دی تو بدت ہو جائے گا اللہ کی بات بالکل غلط ہے ایسی قطر کی بات نہیں ہے حکیم حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ اجل خلیفہ حضرت محمد خیر محمد جلندی رحمۃ العلہ نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے نماز علقی اس کتاب میں لکھا ہے جب اکیلا نماز پڑھے تو اکیلا دعا مانگے جب امام کے نماز پڑھے تو تمام کے ساتھ دعا مانگے اب آپ دیوبندی بندی کے خطوہ دو کہ حضرت تھالوی کے اجلت لیفائی عبید تھے ملا خیرندی وہ چھوٹے عدمی تھے ہم لوگ اپنے سلسلے کے اکابرین کو بھی رد کر دیتے ہیں اور پھر سمجھیں گے بہت بڑے واقع میرا جرم کیا ہے میں وہ بات کیا تو جو ہمارے اکابر کی ہے وہ بات جو اکابر کی ہے اکابر کے ساتھ جڑے رہو اکابل کے باتوں پر عمل ہو اکابل سے الگ مت ہو اور ہماری مخالفت وہ ہو کرتے ہیں جو اکابل کی بات کرتے ہیں اور بات مانتے نہیں ہم کہتے ہیں اکابری کے ساتھ جڑے کابری کو چھوڑو بات خیر ایک تو میں نے یہ فرض نماز کے بعد بات, بات کی ہے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سمجھیں حضرت مان رشید احمد ربوئی رحمد اللہ علیہ نے ضبعت المناسک اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی روزے رسول پر جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف پشت کرے اور حضور کی قبر کی طرف منہ کرے اور پھر دعا مانگے دعا کیسے مانگے پشت قبلہ کی طرف ہو اور اپنا کا حضور ہو کی قبر کی طرف اور کھڑے ہو کر دعا مانگے حضرت امام آذب ابو ورنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات برپور ہے امام النیفہ رحمۃ اللہ پھر فر مبارک فرماتے ہیں کہ امام ونیفہ فرماتے ہیں حضرت ابو عیوم سختیانی بہت بڑے محدث تھے نئی پاک و سلم کی قبر وبارک پر آئے اللہ علیفہ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے کبرا کی طرف پشت کر دی حضور کبر ترویہ اور کام و مقام و فقی ایسے کھڑے جیسے فقی کھڑا ہوتا ہے اور رونا شروع کیا اور پھر نبی پاک اسلم کے روز اخرت منہ کر کے اللہ سے دعا مانگنے شروع ہوئی اب اس پر کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو منہ کعبہ کی طرف کرو روزے کی طرف کیوں کرتے ہو کبا کی طرف منہ کیوں کرتے ہو دعا مانگنی ہے تو منہ کعبہ کی طرف روڑو اس پر یہ بھگوان نہیں میں درمیان میں بات سمجھا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک اسلم جب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے پوری نماز پڑھائی تو منہ کس طرف ہے کابا کی طرف اور نبی فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے منہ مفتی عمر کی طرف کریں تو آپ کو اشکال نہیں ہے اور ہم روزہ پر دعا مانگتے ہو اللہ کے نبی کی طرف کرے تو پھر کا اشکال ہے کعبہ کی طرف پشت ہو اور انسان کی طرف روکو یہ دعا تو اللہ کے نبی سے ضابط ہے اور اگر ہم کعبہ کی طرف کچھ کر کے حضور تربو کر کے دعا مانگیں تو اشکال کیا ہے پھر وہاں حضور پاگی کا بد کا کی رخ کیوں کرتے ہیں ہم نے دعا مانگی ہوتی ہے کہ جرد کا مستش مستقفرن ربی و مستشبے کا الااربی وہاں دعا مانگتے کر اللہ کے نبی کا توسل اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی سامنے ہوتے ہیں اور آدمی اللہ سے دعا مانگتا کر یا اللہ تیر حبیب کا واسطہ دے کر میں تر سے دعا مانگتا ہوں اور پیغمبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے نبی سے مانگنا شرک ہے پیغمبر سے مانگنا اور ہے اور اللہ سے مانگنا پیغمبر کا وسیلہ دے کر یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے خیر حضرت عضرت ارواز برساریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ و سلّم نے عمدہ واضح فرمایا ہمارا <متحدث> جرم ایک صحابی کھڑے ہوئے ان نے کہا کہ اوسینہ اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت فرمائیں اوسینہ کان نہ حاضی مو <موزت> حل مدائیں <موضعن> اوالا مددائیں <موضعن> <عبالا موضعن> اوسینہ <عبالا> رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ حضور آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے جیسی باتیں آپ فرما رہے ہیں ہمیں آپ کی وصیت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی فرمائے نمبر ایک اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ بے تقو سے ڈرتے رہنا تقوا اختیار کرنا یہاں بات سمجھنا جو آدمی گناہ نہ کرے وہ بھی متفی ہے اور جو گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے وہ بھی متفی ہے گناہ نہ کرے وہ بھی متفق اور گناہ کرے اور توبہ کرے وہ بھی متفق کیوں جو امتدان گناہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے نہیں کرتا اور جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے توبہ کرتا ہے تو دونوں متقی ہیں اللہ کے نے بھی فرمایا حلیکم رتا و اللہ سے ڈرتے ہو وسمط و انکان آف دن حفشیہ حاکم شریعت کے مطابق تمہیں حکم کرے تو بات سننا بھی اور بات ماننا بھی اب اگلی بات جو میں نے سمجھانی جس کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنو مئیش میرے کو بارہویں فصل اختلافاً کثیرہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہے وہ دین میں بہت اختلافات دیکھیں اختلاف نہیں اختلافاً کسیرا اختلاف کثیرہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے دین میں اختلاف بہت ہوگا اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں پرم فالیکم بسنتی و بسنت الخلف الراشدین المحدیدین تم نے اس اختلاف کا جو حل تلاش کرنا ہے نمبر ایک میری سنت پہ عمل کرنا اور اگر وہاں کوئی حل نظر نہ آئے تو پھر خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا تمسو بہا میری اور خریف راشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا کتنا مضبوطی سے اور میں آزو والی جیسے کوئی چیز تم نے مضبوطی سے پکڑنی ہو تو داڑھ سے پکڑتی ہو نا ایسے مضبوطی سے پکڑنا بھائی کو محد میری اور خریف راشد کی سنت کے مقابلے میں جو عمل ہوگا وہ بدت ہوگا نئی چیز ہوگی پین نہ کو اور بداعت سے بچنے کی کوشش کرنا اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے نمبر ایک دین میں اختلاف تم دیکھو گے آج اسی سے لوگ بہت پریشان ہیں دین میں اختلاف بہت ہے اختلاف بہت ہے مولویوں میں اختلاف بہت ہے فرقہ قبریت ہو گئی ہے لوگ پریشان کر ہیں اللہ کی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے بھائی پریشانی کی بات تب ہو جب اختلاف کا حل نہ ہو جب اختلاف کا حل ہو تو پھر کیا پریشانی مجھے آپ بتاؤ اگر ایک بندے کے کے پاس چار بیویوں اس کے سولہ بچے ہوں اور اس کی پانچ لاکھ ماہانہ انکم ہو اس کے پاس اپنا کاروبار بھی ہو چار کوٹیاں بھی ہوں چار گاڑیاں بھی ہوں ہو, تو پریشانی ہے بتاؤ تو ہے پریشانی کیوں لوگ کہتے ہیں بھی ہر بیوی کا مکان الگ ہے گاڑی الگ ہے بزنس بہت ہے پیسہ الگ ہے کیا پریشانی ہے پریشان تو بندہ تب ہوتا ہے کہ سولہ ہوں تنہا میں آنا ہو ہی نہ یار بہت پریشان ہوں ایک بندے کے سولہ بچیوں میں آنا پانچ لاکھ انکم بھی ہو اب کیا پریشانی ہے آپ کے یہاں کراچی میں آپ کہتے ہیں بہت گرمی گرمی تو مزدور کے لیے ہے جس بندے کی فیکٹری ہے کوٹی میں اے سی گاڑی میں اے سی فیکٹری میں اے سی مسجد میں اے سی اس کو گرمی کی پریشانی ہے تو آپ پریشان ہیں اختلاف بہت ہے ہم پریشان نہیں ہیں کیوں پریشان تو تب ہو جب اختلاف کا حل نہ ہو جب اللہ کے نبی صلی السلّ اختلاف کا حل بتا دیا اب کیا پریشانی فرق کیا ہے ہم اس اختلاف کے حل کو نہیں دیکھتے اور پریشان ہوتے اختلاف کا حل دیکھے کوئی پریشانی نہیں نبی کریم صلی اللہ ومایہ فائن نہ ہوں میں یاش میں بادی فص اختلاف و میرے جانے کے بعد میرے دین میں تم اختلاف بہت نظر آئے گا اختلاف سے بچنے کا حل فرم فالقم بے سنتی میری سنت کو تھامنا پریشانی خطرہ یہاں دو لفظ سمجھیں ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت اللہ کے نظی نے یہ نہیں فرمایا فالقم بے جب دین میں اختلاف دیکھو تو میری حدیث پہ عمل کرنا فرم فالکم ب دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت پہ عمل کرنا کیوں اختلاف سے بندے کو حدیث نہیں بچاتی اختلاف سے بندے کو سنت بچاتی اختلاف سے حدیث نہیں بچاتی اختلاف سے سنت بچاتی ہے حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق ذہن میں تو پھر بندے الجھن کا شکار نہیں ہوتا عام سے بات اہل علم ہے سمجھتے ہیں بات اہل علم نہیں ہے ہم جیسے آتی ہیں ان کے سامنے نئی باتیں ہوتی ہیں کیسی بات ہو رہی ہے اہل علم اچھی طرح سے پر توجہ دیں دیکھیں سنت اور حدیث ایک فرض سمجھیں کہ آپ علماء کے پاس جائیں آپ کو بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ذہیب ہے کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ آج تک کبھی آپ نے سنت کے بارے میں سنا یہ سنت صحیح ہے اور یہ صحیح ہے بھائی صحیح حدیث پہ عمل کو روزعیب پہ نہ کرو کبھی سنت کے بارے میں سنا صحیح سنت عمل کرو اور ضعیب پر عمل نہ کرو اب اللہ کے نبی اگر فرماتے اختلاف سے بچنا فا علیکم بے حدیثی لو کہ حدیث, لوگ کہتے حدیث پر میں علیکم بہ سنت ہی میری سنت پہ عمر کرو سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی نمبر دو حدیث دو قسم کی ہوتی ہے نمبر ایک یہ حدیث بات کی ہے اور یہ پہلے کی ہے سنت میں یہ نہیں ہوتا یہ بات کی اور پہلے کی سنت ہمیشہ ہوتی ہوا ہے جو بات کی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فالغ کو بے حویث فرمایا بلکہ فالغ کو سنت ہی فرمایا یہ میں نے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کی ہے جس سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مسجد میں آنے کا سنت طریقہ کیا ہے مسجد میں آنے کا سنت طریقہ کیا ہے پہلے بایاں پاؤں آپ نکالیں چپل سی یا دایاں بہت نکالیں بولو بایاں اور نکال کے کہاں رکھیں چپل کے اوپر دایاں نکالیں اور کہاں رکھیں مسجد کے اوپر مسجد کے اندر یہ ترتیب کیوں ہے اس کی حکمت سمجھنا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز بہتر ہو عورت میں معاشرے میں بہتر ہو اس میں دائیں طرف سے پہل ہوتی ہے اور جو چیز نامناسب سی ہو معاشرے میں نا پسندیدہ ہو اگرچہ ضروری ہو اس کی ابتدا ہوتی ہے بائیں آتی اب آپ بتائیں ہمارے ہم معاشرے میں جوتا پہن کے رکھنا اچھا ہوتا ہے یا جوتا اتار کے رکھنا اچھا ہوتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ اچھا یہ بتائیں کہ معاشرے میں جوتا پہن کے چلنا چاہتا اچھا ہے یا اتار کے پہن کے تو جب اتاریں گے پہلا کون سا پاؤں اتارنا چاہیے بائیں پاؤں کیوں اتارنا اچھا کام نہیں ہے نا اس لیے اتار اور مسجد میں داخل نہ اچھا کام ہے یا برا اچھے, اچھے, اچھے کام کی پہل کیسی ہوتی ہے اب دیاں رکھو اور جب آپ نے مسجد سے نکلنا ہے تو مستجر سے نکلنا اچھا کام ہے یا برا؟, برا, برا, برا ہے تو ضروری نکلنا تو ہے ہی لیکن نہ پسندیدہ نہیں ہے نا تو پہلے کون سا بو نکالو لیکن کہاں رکھو جوتے کے کی اوپر کیوں جب جوتے کی باری آئے گی تو پھر پہننا اچھا ہے لہذا پہلا دائیں پہلو پھر بیاں دیں یہ حکمت ہے اس کی اب میں سمجھا رہا ہوں یہ سنت طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو بایاں پاؤں نکالیں جوتے سے جوتے پر رکھیں دایا پاؤں نکالیں مسجد کے اندر رکھیں جب مسجد سے باہر نکالیں تو بایاں پاؤں نکالیں جوتے کے اوپر رکھیں دایاں پاؤں نکالیں جوتے کے اندر پھر بایاں جوتے کے اندر یہ سنت طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی تو سنت طریقہ ہے مسجد میں آنے سنت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے وہ دو نہیں ہوتی جب بیت الخلا میں جائیں تو پہلے بایاں اور جب نکلے تو پہلا اس خلافوں کو سنت طریقہ بھی ہے چاہے تو یہ کر لیں چاہے تو یہ کر لیں تو سنت طریقہ ایک ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دین میں اختلاف ہونا تو پھر سنت دیکھنا کیا ہے میری سنتوں میں تم اختلاف نظر نہیں آئے گا اس لیے ہمارا نام اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے اس لیے اہل سنت اہل حدیث یہ حدیث کے خلاف نام ہے اہل سنت, حدیث کے, ہے اہل سنت حدیث کے مطابق نام ہے اللہ کے نبی نفرف علیکم بسنتی اچھا ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ایسے جاگتے تھے ایسے مسجد میں جاتے ایسے مسجد میں نکلتے ایسے نماز پڑھتے تھے ایسے کھانا کھاتے تھے ایسے یہ کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو کون دیکھتا بولو صحابہ گرام تب سنت کون بتائے گا اس لیے اللہ کے نبی نے ہمارا نام ہے اہل و سنتی وال عمل کریں گے سنت پر اور پوچھیں گے کیسے صابت اس کہتے ہیں اہل و سنت وال اہل و سنت وال جماعت اس لیے کہتے ہیں اور یہاں ایک نقطہ زیر نشین فرمائے مڑھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کوئی آپ سے کرے گا تو پھر آپ کو میرے بیان کی قیمت محسوس ہوگی جب آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا میرے بیان کی قیمت آپ کو محسوس نہیں ہوگی ڈاکٹر کی قدر تب آتی ہے جب پیٹ میں درد ہو اور دعا دینے والا کوئی نہ ہو تو تب تک ڈاکٹر کی قدر نہیں آتی مٹھائی کی دکان اچھی لگتی ہے فروٹ اچھا لگتا ہے اور یہ تبلیمات خاندان جو فروٹ اور مٹھائی کی دکانیں اور ہم یہ کرینک ہیں ڈاکٹر ہیں کبھی کڑوی چوری کبھی میٹھی کوری کبھی نشتر کبھی اپریشن کبھی کچھ ہوتا ہے ایک اچھی طرح بات سمجھنا ہے مجھ ایک بندے نے سوال کیا مولانا آپ دیوبند والے کہتے ہو ہم ہیں اہل سنت والجماعت بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہیں اہل سنت والجماعت پتہ ہے ہم کو آپ کسی مچھر کے بعد دیکھو گے اب دیکھنا تھا ہم کون ہیں اہل سنت والجماعت تو مجھے انہیں کہا بعض لوگ اپنے نام سے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت یہ یہ لام ہو اور لام نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم آل و سنت ولجمات لکھتے ہیں اور عالبید آلو سند وجمات لکھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے تو میں نے ان سے کہا اس کا جواب تو پہلے کلمے میں موجود ہے پہلے کلمے میں اس کا جواب موجود ہے سوال کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ میں اس کا جواب موجود ہے جو کیسے لا الہ میں الہ دو مرتبہ آیا لا الہ ال پھر الا پھر اللہ, اللہ फिर, فرق کیا ہے پہلے اللہ پر لام نہیں ہے اللہ اور دوسرے میں اللہ اللہ ہے اور لام ہے دونوں کو ملائیں تو اللہ بنتا ہے تو لا الا اللہ کتنی بار ہے پہلے بغیر لام کے اور بعد میں لام کے ساتھ ہمارے ہاں ناح میں مولویوں میں گرامر میں کہتے ہیں خلف لام نہ تو نکرا ہے الفلام ہو تو مرفا ہے اور نگرے کا مراد ہے عام الہ اور جب الفلام ہے تو پھر خاص الہ تو پہلے الہ بغیر الفام کی اور پھر الہ لا الہ اس الہ میں کون سی اللہ ہے اس الہ میں کون سا اللہ ہے لا الہ کوئی خاص الہ ہے کوئی, کوئی بابود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے نہ یہود نہ وط نہ نسر کوئی معبود نہیں ایسے ہی ہے الا اس سے کون ہے خاص اللہ تو جب الفلام نہ ہو تو پھر عام خدا ہوتا ہے باطل اور جب الفلام آئے تو پھر خاص خدا ہوتا ہے عق سمجھ آ جب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اس پر الفلام ہے یہ خاص جماعت ہے صحابہ کی اور جب الفلام نہ ہو اہل سنت والجماعت اب عام جماعت ہے جو صحابہ کی نہیں ہے ہم نے چونکہ سنت صحابہ سے لینی ہے تو پھر خاص جماعت جماعت صحابہ اور جن نے صحابہ سے نہیں لینی بے داد گھڑنی ہے ان نے کہا لو سنت و جماعت فرق سمجھ آیا ہم کہوں نہ لو سنت و جماعت یا ول جماعت اب ول اور و جماعت کا فرق سمجھ آ گیا نا یہ جن کو نہیں کو پتا ہوتا کہ کیا ہے جو کر لو یو کرو کیا ہے کیا ہے, کیا ہے؟ بھائی اپنی جہالت کا اعتراف کرو فتو مر دو کیا ہے یہ ہمارا کام ہے بتانا کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے اور یہ میں بڑی درد سے بات آپ کو کراچی والوں بطور خاص کہتا ہوں تمہارے دماغ سے بات نہیں نکل رہی جو میں نکالنا چاہتا ہوں فتنوں کا فن ہر بندے کا کام نہیں ہے فتنے کا خاص علم ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں اور جس بندے کا جو فن ہو یہ اسی سے مسئلے پوچھتے ہیں دائیں بائیں سے نہیں پوچھتے فلاں حضرت یہ فرماتے ہیں فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں نہیں یہ دیکھو فتنے کا فن کس کے پاس ہے میں اس کی مثال آپ کو وہ دوں گا جو آپ جلدی سمجھیں گے ورنہ کوئی پتہ نہیں اپنے بارے میں کہہ رہا فضائل اعمال میں حکایات صحابہ میں ہے مدینہ منورہ میں جب کوئی جنازہ آتا ہر ات عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے اس جنازے میں وظیفہ ہیں یا نہیں پوچھتے نا اگر حد وضافہ جنازے میں شریک ہوتے تو حق عمر جنازہ بڑھتا ہے. اگر حد وضافہ نہیں ہوتے تو عمر جنازہ حد عمر بڑھے ہیں تو حضافہ بڑھے بتائیں علم کن کے پاس زیادہ ہے لیکن منافق یہ فتنہ ہے اس پر اعتماد کس پہ کیا جا رہا ہے مزارد کیوں مزارد فطروں کا علم حد ہوضافہ کے پاس تو یہ شریعت کا مزاج ہے جو جس کا فن ہو اس فن والے پر اعتماد کرو یہ نہیں دیکھتے بڑا ہے یہ چھوٹا ہے فن پر اعتماد کرو یہ آپ کی مسجد ہے ابھی اس مسجد کا خدا نہ خاص وہ پنکھا خراب ہو جائے تو آپ کی اس مسجد کے حدیب صاحب کون ہے مفتی سجاد صاحب بلاؤ یہ ٹھیک کریں ابھی یہاں آپ کا گٹر خراب ہو جائے مفتی سجاد صاحب بلاؤ ٹھیک کرو گٹر خراب ہوئیں گے کس کو بلائیں گے جی کس کو بلائیں گے کیوں وہ پڑا ہے مفتی صاحب پڑھیں گے مفتی صاحب کو بلاؤ گٹر صاحب کریں بڑے آدمی ہیں فن اس کا ہے میں کہتا ہوں ہمیں آپ چھوٹا سمجھ لو ہمیں گٹر صاف کرنے والا سمجھ لو لیکن یہ فطروں کا جو گٹر کا گند ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کیسے صاحب ہمیں چھوٹا سمجھو لیکن فطروں کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا فطروں کے علاج کے لیے علم بھی چاہیے زبان بھی چاہیے دماغ بھی چاہیے تقوا بھی چاہیے اور سب سے بڑی بات ضرورت بھی چاہیے ضرورت نہ ہو بندہ فطروں کا رد نہیں کر سکتا چھوٹی چھوٹی بات پہ کلیجہ منہ پواتا ہے دل کام ہو جاتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہی وہ ہوگا جو خدا چاہے گا اللہ نے چاہے تو کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھوڑا بہت ایمان تو بندے کا ہونا چاہیے خیر میں ارض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میرے دین میں اختلاف دیکھو تو عمل کس پہ کرنا سنت دے. نمبر دو بسنت الخلف راشدین المحدین جب پھر اختلاف دیکھو تو پھر خلیفہ راشد کی سنت کو دیکھنا خلیفہ راشد خلف راشدین راشد. راشد کتنے چار, چار. میں انگلیاں سے لی کھڑی کرتا ہوں کہ آپ انگلیاں دیکھ کر یاد کر لو نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق نمبر دو حضرت عمر فاروق نمبر تین حضرت عثمان علی نمبر چار نا عثمان غنی نمبر چار حضرت علی فلا پیداش میں کتنے ہو گئے پہلا نمبر ادب دوسرا نمبر تیسرا عثمان چوتھا اتلی. کیوں یہ ترتیب کیوں ہے یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھو ان میں سے حض ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ حضور پاک کے سسر ہے حضرت عثمان علی حضور پاک کے داماد ہے سسر کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے داماد کا بڑا ہوتا ہے سسر کی حیثیت باپ کی ہے اور داماد کی حیثیت بیٹے کی تو پہلے مرتبہ کن کا ہوگا حج ابو بکر اور عمر کا اور پھر مرتبہ عثمان اور علی کا اچھا دو سسر ہے اور دو میں سے بڑا سسر کون ہے ابو بکر اور چھوٹے تو پہلا نمبر اتر کا دوسرا نمبر عط عثمان علی میں بڑے داماد کون ہیں عثمان چھوٹے تو تیسرا نمبر عثمان اور چوتھا تری یہ ترتیب ہے پہلے ابو بکر فض عمر فر تو عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعی تو اللہ کی نبی نے فرمایا جب دین میں اختلاف نظر آئے تو آپ نے میرے خلفا کو دیکھنا ہے میں اس پر چار خلفا ہیں آج کی مجلس میں چار مسئلے پیش کرتا ہوں راشدین کتنے اور مسائل کتنے چار پہلا مسئلہ امت کا اجماعی موقف صحابہ صحابۂ رضی اللہ رضی المجمعین سے لے کے انیس سو ستاون تک یہ موقف ہے کہ انبیاء امبی علام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے اس امت میں سب سے پہلے اختلاف ہوا ہے انیس سو ستاون میں انیت اللہ شاہ بخاری اس شخص کا نام ہے جس نے اختلاف کیا ہے تو امت کا موقف کیا ہے انبیاء بھی علیہ السلام اپنی قبروں میں آج ہم سارے آل و سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے چند ایک لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ نہیں ہے اختلاف ہو گیا اب لوگ پریشان ہیں ان کی معنی یا ان کی معنی یہ بھی آئے پڑھتے ہیں وہ بھی آیتے پڑھتے ہیں یہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں ہم عوام کدھر جائیں میں کہتا ہوں آپ ادھر جاؤ جدھر اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے ادھر جاؤ نا جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اللہ کے نبی پر ماتا ہے جب اختلاف دیکھو تو پھر خولف ہے راشد علامہ آجری نے الشریعہ میں لکھا ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عن وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ غسل کفن اور جنازے کے بعد میری چار پائی کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس لے جائیں عائشہ کے حجرے کے باہر رکھ دیں پھر اللہ کے نبی سے اجازت مانگیں اگر اندر سے اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کریں اگر اجازت نہ ملے تو مجھے اندر دفن نہ کریں امام راضی احمد اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورہ کاف کے اندر لکھا ہے لمہ حملت جنازت و اللہ باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیقی اکبر کی چارپائی کو اٹھا کے اللہ کے نبی قبر کے پاس رکھا گیا نوتی السلام و علیہ رسول اللہ صحابہ کرام نے کہا السلام علیہ رسول اللہ ددا ابو بکر بل حضور صدیق دروازے پر ہے اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ حبیب ادخل الحبیبہ کوئی جملہ تو تم بھی یاد کر لو اد الحبیبہ بولو یاد کرو ادخل الحبیبہ الحبیبا کراچی والے پڑھے لکھے لوگ ہیں تمہارے لیے جملے یاد کرنا کیا مشکل ہے ان پڑھ ہمیں سمجھ لو اور یاد کرانا تمہیں مشکل ہے ادخل الحبیبہ یاد کرو ادخل الحبیبہ الحبیبا حبیب خبر سے آواز آئی محبوب و محبوب تک پہنچا دو محبوب کو محبوب تک پہنچا دو صدیق اکبر بھی محبوب ہیں حضور کے حضور محبوب ہے صدیق اکبر کے محبت ہوئی ہوتی ہے جو جانب بہن سے اب دیکھو حضرت صدیق اکبر کی وصیت صحابہ کرام کا وصیت کو نافذ کرنا اگر بہت والا شخص وصیت کرے اور وصیت غلط کرے تو بعد والوں کے ذمہ ہے وصیت کو بدل لیں نہیں بدلیں گے مجرم ہوں گے صدیق اکبر نے وصیت کی ہے صحابہ کرام نے نافذ کی ہے معلومات صاحب کے کا فیصلہ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اب کیا پریشانی جی ہم بڑے پریشان ہیں تم بڑے پریشان ہو چونکہ پریشان نہیں پریشان تو ہو جس کے پاس حل نہ ہو جس کے پاس حل ہو اس کو کیا پریشانی ایک مسئلہ سمجھ آ گیا دوسرا مسئلہ سمجھ آج امت کا پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے صحابہ کرام کا ہے آئینہ اربعہ کا ہے عقیدہ مسئلہ کیا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو تین طلاق ہی ہوتی ایک نہیں ہوتی تین طلاق دے دے تو تین ہوتی ہیں اکٹھی دے تب بھی تین الگ دے تب بھی تین ایک مجلس میں دے تب بھی تین میسج پہ دے تب بھی تین وائس ریکارڈنگ پہ دے تب بھی تین ای میل پہ دے تب بھی تین اور سنے تب بھی تین نہ سنے تب بھی تین گواہ ہو تب بھی تین نواں گاہ ہو تب بھی تین جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو کتنی ہوتی ہے تین, تین طلاق ہوتی ہیں یاد رکھنا اب بعض لوگوں نے کہا جی ایک ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوژن کا شکار ہے ہم بڑے پریشان ہیں کچھ کہتے ہیں تین ہوتی ہے کچھ کہتے ہی، ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میں جب اختلاف ہو جائے تو پھر خلیفہ راشد کے پاس آؤ خلیفہ راشد کے پاس آؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بطور خاص علمات الباس گزارش کرتا ہوں میرے ترجمے پر توجہ دیں عوام کو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ سمجھو گے جب میں بات کیا رہا ہوں ترجمے پہ توجہ دو ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں اور پھر سوال ہوتا ہے پھر جواب مشکل ہوتا ہے ترجمہ سے کیور کوئی سوال نہیں کانت طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللّہ و سلم و خلافت ابی بکرن و صنعتِ عمر طلاق وسلاح سے واحد ترجمہ سننا حضور پاک کے دور میں عد ابو بکر خلافت کے دور میں عمر بن خطاب کی خلافت ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق کی بجائے ایک طلاق دی جاتی تھی تین کی بجائے یہ نہیں تین ایک ہوتی تھی نا یہ ترجمہ غلط ہے تین ایک نہیں ہوتی تھی تین کی بجائے ایک دی تو جب ایک دی جاتی تو کتنی ہونی تھی جب دینی ایک ہے تو ہونی بھی ایک ہے نا جب عمر کا دور آیا تو لوگوں نے ایک دینے کی بجائے تین دینی شروع کر دی اب تمر کیا فرماتے ہیں ان ننسکتا امر ان تانت لونفی ہے ان لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی کی ہے جس میں ان کے پاس پہلے گنجائش ہوتی تھی پہلے ایک دیتے دو کی گنجائش ہوتی تھی ان نے اکٹھی تین دے کر دو کی گنجائش ختم کر دی تو جب انہوں نے ختم کر دی تو میں عمر کون ہو تو گنجائش دینے والا ہلو امزی ناؤ میں نافذ نہ کر دوں فن فضا فضا علیہ الطمر پر نافذ کر دی اب تین طلاق تین ہوتی ہے پہلے مسئلہ قرآن میں پھر مسئلہ تھا حدیثوں میں اب فیصلہ کس نے کر دیا العمر نے فیصلہ سنا دیا کہ تین طلاق دو دو تین ہوگی تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں حل بتایا ہے اگر کسی مسئلے میں علماء میں اختلاف دیکھو آپ خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھ لو خلیفہ راشد کا فیصلہ آ کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں اب ہمیں کتنی ماننی چاہیے تین ماننی چاہیے اوریجن نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے کیا ختم ہو مسئلے کچھ نہیں ہمارے ہاں اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تین طلاق تین ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی ڈاکٹر جا کر نائک نے امت کے سامنے مسئلہ کھڑا کر دیا کیا کھڑا کر دیا کہا جی تین طلاق دو ایک ہوتی ہے دلیل کیا پیش کی کہا اس لیے کہ بندہ تین طلاق غصے میں آ کر دیتا ہے کس میں غصے میں آ کر دیتا ہے اس لیے اس کو ہم ایک مان لیتے ہیں اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر کسی کو تین جوتیاں مار دے ایف آئی آر کٹوائیں گے تو پھر ایک لکھیں گے تین لکھیں گے تیم جی تین بندے مار دے تو ایک لکھیں گے غصے میں جو مارا ہے عجیب بات ہے کہ غصے میں آ کر دیا لہذا میں ایک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کوئی بندہ اپنی بیوی بی کا گود سر میں رکھے اس کے ساتھ پیار کرے محبت کرے تو میری جان میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا آئی لو یو تو جی تین طلاق کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کوئی جو طلاق دے گا آئی لو یو کہہ کر تھوڑی دے گا پہلے غصہ ہوگا پھر دے گا کہتے ہیں غصے سے دیتے ہیں تو غصے سے دینی ہے پھر ایک بھی نہ ہو مجھ سے دینی ہے ایک ہو گئی اور دو نہیں ہوئی یہ عجیب بات ہے ہمارے پنجاب کے بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد بھی رقانوی رحمۃ اللہ فوت ہوگا حضرت کا ایک جگہ مناظرہ تھا تین طلاق کے عنوان تھے حضرت مناظرے کی چلے گئے جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پہ لوگوں نے مقامی پولیس کو فون کر دیا ایس ایچ او صاحب آ گئے ایس ایچ او صاحب فرمایا میں تو مناظرہ نہیں ہو دوں گا تو مولانا فرمایا مناظرہ تو ہوگا میں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے اس نے کہا مولانا صاحب میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا مولانا فرمان لگے آپ سالس بن جاؤ ہم دونوں کے دلائل سنو اور فیصلہ آپ کر دو اس نے کہا میں نے کہہ کیا نا مناظرہ نہیں ہوگا اگر تم پیار سے مارو ٹھیک ورنہ میں جوتے ماروں گا مناظر کو ماروں گا مولانا مین کہانی فرمانا کی کہ مجھے منظور ہے آپ مجھے بھی جوتے مارو اس موری کو مارو مجھے جب تین مارو تو تین کہنا اسے تین مارو ایک کہنا گنتی یہ رکھنا جگہ یہ کہ ہوں پر میں لڑائی ہے میں دو تین ہے یہ کہتے تین ایک ہے جس پر اس کی گنتی ہے مجھ پر میری گنتی شروع کرو گا بات سمجھ آ رہی یعنی دنیا بھر میں تین تین ہوتی ہے ایک طلاق کا مسئلہ آتا ہے وہاں تین ایک ہو جاتی ہے تو تین طلاق دو کتنی ہوتی ہیں نمبر تین مسئلہ میں ایک بار بات آپ کی خدمت میں عرض کروں امت <سطح> کو جوڑنا چاہیے کہ توڑنا چاہیے بتاؤ ایمان سے بتاؤ توڑنا چاہیے جوڑنا تو جب صحابہ کرام سے لے کر آج تک سارے فکاہ کہتے ہیں کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے تو امت کو کون جوڑتا ہے جو تین کو ایک ہے یا تین کو تین کہے میں کہ تو تین تین ہے ذاکر نائک کہتے ہیں تین ایک ہے تو کون توڑ رہا ہے بولو نا تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں فرقہ وریت وہ پھیلا رہا ہے کھاتے میرے ڈال دیتے ہیں میں کہتا ہوں بھی تین کو تین کو امت کو جوڑو وہ کہتے ہیں تین کو ایک امت کو توڑو آپ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہیں ہم اس کی خدمات پر اس کو شابش دیتے ہیں اور میری خدمات میں مولانا امن سے الگ ہو یہ فرقہ بتی پیدا کر رہے ہیں میں امت کو جوڑ رہا ہوں یا امت کو توڑ رہا ہوں تبلیغی جماعت امت کو توڑ رہی ہے کہ جوڑ رہی ہے ذاکر نائک کے میڈیے پر حق بیان تبلیغ جماعت کے خلاف ہے میرے بیان تبلیغی جماعت کے حق میں ذاکر نائک فضائل مال پر اعتراض ہے اور میرے بیان فضائل مال پر اعتراض کے جواب ہیں تو تبلیغ جماعت کو مجھ سے پیار کرنے کی اور سے کر رہا ہے جواب میں دے رہا ہوں میں پھر کبھی فلا ہوں وہ فضائل مال پر بھی اعتراض کر رہا ہے وہ امت کو چھوڑ رہا ہے کیسا ہمارا ذہن بن گیا کیوں اس کا میڈیے پر نانگ ہے اس کے حق میں بات تو لوگ کہتے ہیں یہ کہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں ہر عمر میں خطاب پہ جو تردید کرے تنقید کرے ہم اس کی تعریف کریں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کروڑوں بندے قربان کر سکتے ہیں ہر عمر سے الگ نہیں ہو سکتے رضی اللہ ہم صحابہ سے الگ نہیں ہو سکتے صحابہ ہمارا ایمان ہے تیسرا مسئلہ جمعے کے دن ازانے دو ہیں جمعہ کے دن جمعے کے وقت دو ازانے ہیں یہ امت بنتا تسلسل سے چلا رہا ہے ہر بھی ہے ہر جگہ پہ ہے اب ایک نیا ٹکڑا پیدا ہوا نام میں نے بیس رکھا ہے اور جمعے کے دن آزاد ایک دیتے ہیں آپ دیکھو ایک دیتے ہیں ہم دو دیتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ دین میں بہت اختلاف ہے ہم عوام کی کدھر جائیں بیچاری ہم عوام کدھر جائیں میں نے کہا تم اتنے ساتھیں نہ بنو ہم کدھر جائیں آپ ادھر جاؤ جد اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے رسول, رسول فرمایا جب دین میں اختلاف نظر آئے بے رسولت الخلا امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں ان تازی نثانیہ جوم الجمہ ہمارا بھی عثمان وین قصر اہل المسد جمعے کے دن دو اذان کا فتویٰ اور فیصلہ حق عثمان بن عفان کا ہے رضی اللہ اور حضور پاگر فلو عثمان کی بات مانو خلفا کی بات مانو نہیں مانو گے بدت ہے اگر مانو گے تو پھر ہدایت نمبر چار مسئلہ رمضان مبارک آنے والا ہے ہم رمضان میں تلاوی بیچ پڑھتے ہیں اور چودہ سو سال میں عمر میں بیس بھی چلی آ رہی ہے کوئی آٹھ تراوی کے درمیان میں تصور نہیں آج لوگ نے آٹھ تراوی شروع کر دی اور ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہم کدھر جائیں بعض کہتے بیس ہے بعض کہتے آٹھ ہیں ہم عوام سادے لوگ کدھر جائیں یعنی کہ ابھی آپ ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیچتے ہیں مسرت الامام زید کتاب کا نام مصنف کون ہے زید بن علی بن حسین بن علی حضرت علی کا بیٹا حسین ان کا بیٹا علی ان کے بیٹے زید حضرت علی کے پڑپوتے حض حسین کے پوتے پوری سند اہل بیت کی ہے حضرت امام زاد کہتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز پڑھاتا تھا علی علی البرتار ان کو حکم دیا تھا ان کو تلاوی بیس پڑھانا ہر دو کار پر سلام پھیرنا ہر چار پہ تربیہ کرنا اور پھر اس کے بعد بتر پڑنا جو ہماری ترتیب ہے یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان ہوگا ہر چار بعد ترویہ بھی ہے اور اس میں صاف لکھا ہے یہ ترویہ کیوں ہے اس لیے کہ کوئی حاجت والا آدمی اپنی حاجت پورے کرے وضو کرے اور اگلی تراویح میں پھر شامل ہو جائے پورا دن بھوکا رہا ہے کہ میں کو زیادہ کھا لیا ہے تراویح بیس رکار پڑھنی ہے چار کا آدھے پوری بیس کا بوجھ نہیں ہوتا چار کے بعد وقفہ دو یہ سنجا کرے وضو کرے ضرورت کرے اگلی چار میں پھر شامل ہو جائے جو ہماری ترتیب ہے یہ فتویٰ طریق المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان ہو میں نے بتایا تھا ہمارے حضور آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن انسان تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے نا ان کی راہنمائی کون کریں گے نمبر ایک قلف راشدی نمبر دو صحابہ کرام نمبر تین فقہا اور نمبر چار علماء میں نے آج کے جمعے میں پہلے طبقے پر بات کی ہے اور اس پر میں نے چار مسئلے بتائے ہیں نمبر ایک انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں فتویٰ شری کے اکبر ہم بھی آپ نے میں زندہ ہیں فتویٰ صدی کے بولو فتویٰ صدی کے اکبر کا تین طلاق تین ہوتی ہے فتویٰ عمر بن خطاب کا جمعے کے دن اذان دو ہوتی ہے فتویٰ عثمان بن عفان کا تراوی بیس ہوتی ہیں فتوات علی بن ابی طالب رضی اللہ اب آپ بتاؤ ہمارے پسائل یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یا مطابق ہیں بولیے مطابق ہے تو اپنی مسجد میں اپنے مسائل بتانا ان پہ دلائل دینا یہ کون سی جی فرقوریت ہے اپنی مساجد میں اپنے مسائل بتانا اپنی عوام کو دلائل دینا یہ کون سی جی فرقہی ہے میں ابھی کل ملیشیا سے آیا ہوں پھر ہمارے سفر پوری دنیا میں میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ کسی کو گولی مارتا ہوں نہ کسی کے خلاف خطرے بازی کر رہا ہوں اپنے دلائل اپنے مسلک پہ ہم یہاں بھی دیتے ہیں ملک میں دیتے ہیں پوری دنیا میں دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنے مسائل پر اپنی عوام کو دلائل دیتے رہیں گے انشاءاللہ دینا چاہیے کہ نہیں بولو دینا چاہیے کہ نہیں آپ اس کا خیال فلمائیں اخردانہ الحمد للہ